نحمد لون سليم نسلم على رسوله الكريم أما بعد فعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ويتفقه من في الدين ولينزلوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد او كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علبی جلمی وسَ صلی اللہ علیہ وسلمت وسلم ویم یہ <تصفح> آئے کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں اور اس آیت کے حوالے سے وہ رشتہ جمع کچھ باتیں عرض کی تھیں اور اس بارے میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ ہم چونکہ مقلد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہم ان کے پیر بھی کرتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ امام اعظم کون تھے اور ان کی شخصیت کیا تھی اور ہم کیوں مقلق کہلاتے ہیں ہم کیوں مقلق بنے اس کی ضرورت کیا تھی تو یہی باتیں سمجھانے کے لیے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی, رحمت اللہ تعالی کے جو پودے حضرت اسماعیل انہوں نے آپ کا نصب یہ بیان کیا ہے نعمان بن ثابت بن نعمان حضرت نام آزم عبو خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گرامی نعمان اور ان کے والد کا نام اور ان کے والد کا نام ز ہے اور یہ اصل سوارت کے رہنے والے تھے ان کے دادا عرب آئے اور جس وقت حضرت امام اعظم ابو منی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد پیدا ہوئے تو حضرت امام اعظم کے والد کے والد یعنی حضرت امام اعظم کے دادا حضرت ثابت کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے کہ ان کی برکت اور ان سے فیک حاصل ہو جائے کوفے میں یہ حاضر ہوئے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نام آتم ابو حنیفہ کے والد ثابت کے حق میں دعائے خیر سے ان کو نوازا اور یہی وجہ حضرت اسماعیل حضرت امام عالم کے پوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ان سے فیل ملا ابو حنیفہ یہ امام اعظم کا ایک لقب ہے اور دوسرا لقب ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اعظم جو ہیں یہ لقب ہیں اور نام سے زیادہ جو ہے وہ لقب ہی مشہور ہوئے ابو حنیفہ اور امام اعظم نام جو ہے نام ہے ابو حنیفہ یہ ان کی کنیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ امام عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں کوئی اس نام کا بچہ تھا ایسا نہیں بلکہ ان کی یہ کنیت اور یہ لقب جو ہے ایک وقت کے اعتبار سے حنیف کے معنی آتے ہیں باطل سے جدا ہو کر بالکل حق سے وابستہ ہونے والا ہے اور باطل سے دوری احتیاط کرنے والا حضرت دینا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا خط تک کرو ملتۂ ابراہم کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو یہ جو بالکل باطل ادیات سے جدا اور بالکل الگ طلق ہے تو حنیف کے معنی آتے ہیں بالکل الگ الگ رہنے والا باطل سے اور برائی سے تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے عیے اسی کننیت کو اس وقت کے اعتبار سے اختیار کیا تو اس لیے ابو حنیفہ کہلاتے قدراتے ورنہ اولاد کا کوئی اس نام کا کوئی کا بچہ نہیں ہوا ہے تو یہ زمانہ کہ جس میں حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ شوق زمانہ تھا اور اس دور میں بہت سے حضرات صحابہ کرام موجود تھے تو اس حوالے سے حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو تاب ہونے کا شرف آتے ہے حضرت انط ابن مالک کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خالم خاص تھے ان کی رویت ہوئی ہے ان کی زیارت سے مشدف ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور صحابت ہے حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کا مثال سن بیاسی میں یا اس کے بعد کی صدی میں تو ان کا دیدار بہت سے سابۂ کرام حضرت امام عالم منی برحمۃ اللہ تعالی ان کی وہ ثابت ہے تو بڑے قدرتا ابتدا کاروبار کیا کرتے تھے بڑے جو ہے وہ کپڑے کے تاجل تھے خط باقی کا ایک کھانا بھی لگایا ہوا تھا ان کے والد بھی جو ہے یہ تجارت کیا کرتے تھے اور اس زمانے میں بہت سے علوم اور قنون جو تھے وہ پڑھے جاتے تھے معرکب الارا علم کلام بڑا جو ہے یہ اس دور میں اس کا چرچا تھا اور اس کی پیسے بھی بہسے ہوا کرتے تھے مناظر ہوا کرتے تھے تو حضرتی ماں آلو گن کا رحمتہ اللہ تعالیٰ اپنے ابتدائی دور میں جب وہ اسی علم سے زیادہ وابستہ رہے دوسرے لوگوں و ان بھی پڑھے اور حصول علم کی طرف آنے کا بھی ایک بڑا اتفاق واقعہ ہوا اور وہ اس طرح سے کہ یہ اپنے گھر سے کسی تاجر سے ملاقات کے لیے تشہیر لے جا رہے تھے راستے میں ایک اپنے وقت کے بر بہت ہی ذر و قدر محدث حضرت امام شابی رحمۃ اللہ تعالی کے مقام جب یہاں سے یہ گزر رہے تھے تو ان کی نظر ان پر پڑی بلائل لو روبانی عالم تھا پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو صداقت کا نام دیا حضرت امام شابی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ قصے پڑھتے ہو اور فون تمہارا اختاد ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ تھا کہ حدود میں ابھی جو باقاعدہ تو نہیں پڑھتا ہوں تو میں کہ مجھے تمہاری پیشانی دیکھ کر بڑا جو ہے یعنی قابلیت کا جوہر نظر آتا ہے تو میں جو وہ یہ کہوں گا کہ تم جو ہے رصور علم کی طرف توجہ بچوں چنانچہ یہاں سے پہلے ہی ان کے دل میں شوق پیدا ہو چکا تھا اصول علم کے لیے لیکن جب امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرنا ہے تو اس شوق کو مزید جو ہے وہ تربیت حاصل ہو گئی اور اس کے بعد بہت سے علوم و فنون سامنے تھے علم ترافہ اور اس کے علاوہ ہے علم مناظرہ علم کرام اور بہت سے علوم و قنون تھے تر بہت تھا اور ان میں سے کچھ حاصل کر چکے تھے تو فیصلہ یہ کیا کہ علم فطح جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ علم قداد علم ادب اگر پڑھا تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مدرسے تک محدود رہیں گے اور علم کلام پڑھا تو اس میں بھی جو ہے بڑی بحثیں ہوں گی مناظر ہوں گے اور اس پر بھی جو بڑے اعتراضات ہوں گے لوگ نا جانے کیا کیا جسے وہ کہنا شروع کر دیں گے تو منتخب علم ابتاہ کیا پوسا جو شہر ہے یہ بڑا متبادہ شہر ہے اس کا آبادی کا جو سبب بنا اور اس کے قائم کرنے اور اس کے بسانے کا سبب جو بنا تھا وہ تھا حضرت سیدنا فارم صدم رضی اللہ تعالیٰ قائد البار حضرت صاحب نبی وقاف رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح فارس میں فاتح ایران میں تو حضرت سیدنا امیر البین خلیفِ دوئم حضرت عمر بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عمل نے حضرت صاحب نے ابھی وقات کو حکم دیا تھا کہ ایک شہر جو ہے بقایا ہے تو حضرت ابھی وقات رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کی بنیاد آدی تھی سن سترہ ہجری میں جو ہے وہ اس کا جو باقاعدہ جو ہے ہوا اس کی ابدا ہوئی اور اس طرح سے یہاں بہت سے صحابہ کرام تعالیٰ علیہ نشید لائے جن میں وہ حضرات بھی تھے کہ جو قصبے بدر میں بھی شریک ہوئے تھے تو اس حوالے سے کوفہ تھا یہ بڑا یعنی علم کا مرکز تھا اور بڑے یہاں یہاں پر پر محدثین اور بڑے یہاں پر موجود تھے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے استادی کے لیے حضرت حماد رضی اللہ تعالی کا انتخاب کیا اور حضرت حماد یہ وہ شخصیت تھے کہ اس وقت جو تھا دار و مدار فطا کا حضرت حماد ہی پڑتا اور حضرت عبداللہ یعنی مصروف جو بڑے دین قدر صحابی ہیں اور اقتا کے حوالے سے اور مسائل فقہ کے حوالے سے صحابہ کرام میں بڑے یعنی ایک منفرد مقام کے حامل ہیں تو اس کا اختتام ہویا کہ وہ حضرت حماد کا ہو چکا حضرت حماد بھی ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو بالکل یعنی منتہا تھے اس حوالے سے تو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ ان کی شاگرد کیا تھی اور علم فقہ پڑھنا شروع کیا اور جو طریقۂ کار آج ہے پڑھنے کا یہ طریقۂ کار نہیں تھا بلکہ ہوتا یہ تھا کہ شاگرد تمام موجود ہوتے تھے استاد کی موجودگی میں کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا اس پر پھر جو ہے وہ اپنی رائے اور اپنے خیال کا اظہار کرتے اس کے بعد پھر بحث تبدیل ہوتی اور پھر اس مسئلے کو بہت سے زبانی یاد کر لیتے تھے اور بہت سے جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے تو اس طرح سے یعنی تعلیم ہوتی تھی اور طریقۂ کار یہ تھا کہ جو سینئر ہوتے تھے اور بڑے زہین اور بڑے پسیم ہوتے تھے وہ دائیں طرف بیٹھتے تھے اور جو جونیئر ہوتے تھے اور جو اس طرح کی ذہانت اور فصانت والے نہیں ہوتے تھے تو وہ بائیں طرف بیٹھتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے دن جب تشریف لے گئے ہلکے دست میں تو ان کے استاد نے ان کو وہی جیسے کہ پرواز تھا بائیں طرف بیٹھنے کو کہا بائیں طرف بیٹھ گئے اور اس طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے استاد نے بائیں طرف بٹھانا شروع کر دیا اور کیونکہ بحث میں تفنیز ہوئی تو استاد کا برقاط سے سمجھ لیا کہ بڑا بہت ذہین ہے اور بہت ہی ذہانت اور بڑے جو ہے فہم و شراکت کے مالک ہیں کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہے پنا کے نعمان تم دائیں طرف بیٹھے کرو تو اس طرح سے جو ہے وہ تقریباً دو برس تک جو ہے وہ یہ سلسلہ رہا اور اس کے بعد ہوا دل میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی اپنا مدرسہ قائم کرے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ شروع کریں تو اسی اطنٰ میں حضرت نعمان بن مصابق امام اعظم ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ استاد گرامی حضرت حماد کو بکرا جانا پڑا وہاں ان کے ایک رشتے دار کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت حماد ہی ان کے واحد بارش تھے تو اس وجہ سے وہ تشریف لے گئے اور ان کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مسنت پروس ہوئے لوگوں نے انہیں کو کہا کہ اب آپ بھی جو ہے استعمال ہے تو لوگ جو ہے وہ انہیں سے مسائل پوچھتے اور انہیں سے رجوع کرتے تو فرماتے ہیں کہ استاد کی حاضری جب میسر نہ آئی دو مہینے تک جو وہ بطرے میں تشیف رکھتے رہے تو میں نے مسائل چلانا شروع کی اور اس دوران ایسے مسائل بھی سامنے آئے کہ جن کے بارے میں میں نے اپنے استاد گرامی حضرت حماد سے کوئی روایت اور ان, کا کوئی ان سے کوئی بات نہیں سنی تھی اور ظاہر ہے کہ جب یہ کوئی مسئلہ پیش آیا تو مجھے بتلانا پڑا لیکن بڑے سمجھدار تھے کیا یہ کہ جن مسائل کے بارے میں اپنے استاد کو کچھ نہیں سنا تھا اور ان کے جوابات یہ انہوں نے وہ سارے مسائل پہ لکھ کے چلے گئے جب حضرت حماد دو ماہ کی پرخت کے بعد تشریف لائے تو یہ مسائل جو ان سے پوچھے گئے تھے یہ سب کے سب حضرت حماد کی خدمت میں پیش کیے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ساٹھ مسائل لوٹ کیے اور جن میں سے استاد گرامی نے بیس مسائل کے اندر غلطی نکالی اور ان کی تصدیق کی اور اس کے بعد سماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ عہد کر لیا کہ اپنے استاد گرامی کی موجودگی میں میں کوئی جو ہے مکتب قائم نہیں کروں گا یہ یعنی ادب ایسا انہوں نے کیا غرض یہ کہ اس طرح سے جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم فقہ کی طرف توجہ دی اور یہ آپ سمجھ لیں کہ علم فقہ یعنی مسائل فقہ اور قانون شریعت کا جاننا بغیر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے ممکن نہیں ہو سکتا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ جیسا کہ ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں اور ان کے حاصل یہ کہتے پھرتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ با رحمۃ اللہ تعالیٰ علم حدیث سے واپس نہیں تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم فقہ کہ جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ بار اللہ تعالی علیہ کیسے جو ہے وہ علم حدیث سے بے خبر رہ سکتے تھے پھر وہ زمانہ جس میں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے حضرت امام اعظم ان سے احادیث سنے بغیر کیسے جو ہے وہ رہ سکتے تھے اور کیسے یہ بات جو ہے یعنی عقلن بھی جو ہے وہ یعنی بالکل دو دور ہے کہ امام اعظم اور حدیث سے جو ہے بالکل دور رہیں یہ کیسے جو ہے ممکن ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس دور میں بڑے بڑے محدث جیسے میں نے عرض کیا اور محدث بھی کہتے کہ یعنی تابعی بڑے بڑے محدثی صحابہ سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل طور پر حضرت امام شابی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کہنے اور ان کے ترغیب دلانے سے جو ہے وہ توجہ دی اگرچہ پہلے سے جو ہے وہ حصول علم کے یہ فیصلہ کر چکے تھے لیکن جب انہوں نے فرمایا تو اور وہ توجہ کی شروع کی امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت حدیث میں اپنا جو ہے وہ منفرد مقام رکھتے تھے حضرت امام آدم ابو حنیفہ بحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی علم حدیث حاضر کیا اور اس کے علاوہ اور بہت سے محدثین تھے امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی کے جو بیروت میں تشریف رکھتے تھے ان سے جو ہے حدیث کا علم حاصل کیا اور پھر یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے عجیل و تعرین سے علم حدیث پڑھی اور عالم یہ ہوا کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ یہ طالب علم کہلاتے اور طالب علم کے یہ تھا کہ یہ طالب علم اور طالب علم کے زمانے ہی میں اتنی شہرت حاصل کر لی تھی کہ لوگ دور دراز سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے آتے اور مسائل پر بحث ہوتی مسائل پر گفتگو ہوتی اور اس طرح سے اور بھی دوسرے ممالک کا جو ہے سفر کیا مکہ محتمہ مدینہ المنورہ یا شام اور یمن اور مصر وغیرہ تمام جو ممالک میں تشریف لے گئے اور اس حوالے سے بہت سے حضرات سے ملاقات ہوئی مکہ المکرمہ میں حضرت عقائد رباک نبی اللہ تعالیٰ میں سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سے مدینہ المنبرہ میں ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ میں سے ملاقات ہوئی جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں جب مدینہ منبرہ تشریف لے گئے تو پہلے سے وہاں پر یہ, یہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے جو ہے قابل اور لائق اور ایسی شخصیات کے بڑے حادث پیدا ہو جاتے ہیں بڑے جو ہے بدخا پیدا ہو جاتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ رہا ہے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے نہیں تھے کسی شخص نے پہچان کروائی اور ان کا ان کا تعارف کرایا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو کہنے لگے کہ اچھا تم ہی وہ ہو کہ جو میرے جو ہے وہ نانا جان کی احادیث کے مقابلے میں اختیار کرتے ہو حضرت امام حدرتی ابو نیبر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو کچھ میں بات کروں فرمایا کہ ہاں اجازت ہے فرمایا تشریف رکھی فرمایا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور تو اور مرد قوی ہے کہ کیا عورت قوی ہے تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ طاقتور ہے قوی ہے اور عورت جو ہے وہ سعیف ہے تو فرمایا کہ اگر میں قیاس کرتا اور اگر میں دین میں اپنی رائے کو دخل دیتا تو میرا قیاس اور میری رائے تو یہی ہوتی کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں دو گنا دو گنا حصہ ملنا چاہیے اور عورت مرد کو سنگل ملنا چاہیے لیکن میں مرد کو ڈبل حصہ دیتا ہوں اور عورت کو جو ہے وہ سنگل اور قرآن کریم کے اس کے مطابق کہ مرد کے لیے جو ہے دو عورتوں کے مقابلے میں حصہ ہے مرد کو دو حصے ملتے ہیں اور عورت کو ایک حصہ ملتا ہے حالانکہ ظاہری یہ چاہتا ہے کہ چونکہ عورت ضعیف ہے تو عورت کو زیادہ ملنا چاہیے اور مرد کو جو ہے وہ کم ملنا چاہیے اس کے بعد فرمایا کہ تھا اچھا یہ بتلائیے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے تو فرمایا کہ اگر میں رائے کو دخل دیتا اور اگر میں اپنے قیاد کے مطابق عمل کرتا تو میں حائدہ عورت پر نماز کی سزا کو واجب قرار دیتا اور روزے کی قضا نہیں دیتا حالانکہ میں, میں روزے ہی کی قضا کو دیتا نماز کی بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام آزم ابو ہنی رحمتہ اللہ کہ لوگ کہ اچھا پھر یہ بات جب ہوئی تو بڑے خوش ہوئے اور ان کے حضرت اللہ نے ان کو سا اور بہت عرصے تک اور فن حاصل کیا تو اب آپ یہاں سے یہ بات کرنے کا منشا ہے کہ دیکھیے یہ حضرات کون تھے اہل بیت تھے اور عربی کا مشہور مقولہ ہے اور کہاوت ہے صاحب القئی کی جتنا کوئی نہیں جانتا حضرت اور حضرت امام آزم ابو حنیفا رحمت اللہ تعالی کے, کے بارے میں ان کے کہتے فر کہ وہ جناب رائے کو دخل دیا کرتے تھے اور یہ بات ایسی ہے نہ صرف یہ کہ ہم اہل والجماعت یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی کو حضرت امام باقر اور حضرت امام جاپر رضی اللہ تعالیٰ انگما ان کے یہاں رہ کر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے بلکہ وہ بھی کہتے ہیں روابط بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں رابطی بھی یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے جو علم و فن ہمارے اہل بیت کے گھر سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ فتح حنفی جو ہے وہی دراصل جو ہے فطا اس کے علاوہ وہ دوسرا فطا جو گھڑ لیا گیا ہے اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے فطا جو ہے وہ اصل میں فا ہے فتح, فتح ہی جو ہے وہ دراصل فطا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا فقہ کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ اس کا اس, اس کی کوئی اصل نہیں اس کی اصل یہی فقہ حنفی ہے امام اعظم ابو عنی کا اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ مسائی کا استعمال کیا ہے اور جو کچھ بیان فرمایا ہے دراصل یہی جو ہے فقہ ہے اور یہی جو ہے وہ اصل فقہ ہے اس لیے کہ ایک عرسہ گزارا امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی نے حضرت امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تو ثابت یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں وہی فقہ ہے اور ہم اسی فقہ کی اور اسی شرح قانون کی پیروی کر رہے ہیں کہ جو اہل بیگ کا فقہ ہے اور جو قرآن و حدیث کا حکم ہے اور جو مسائل اور جو احکام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہی جو ہے فتح ہنفی کہلاتا ہے اور یہ اس کی یہ وجہ کیا ہے کہ اس کو ہنفی کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں بتلاؤں گا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ہم کیوں جو ہے یہ تقریر کرنے لگے اور کیوں جو ہے ہم فتح ہنفی کے پیروکار وکار اس کے وجوہات ان شاء میں بیان کروں گا تو بہرا امام آزم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی وہ شخصیت تھے کہ جن کے پائے کا جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہ بات نہیں بلکہ یہ دوسرے فقہ کے تدوین کرنے والوں نے بھی اس کو تدبین کیا ہے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی جو کہ فقہ مالکی کے بانی ہیں ان وہ فرمایا کرتے تھے حضرت امام آزم اب منی پر اللہ تعالیٰ ان کی تشہیر لے جائے کرتے تھے امام دار حجرت کہلاتے ہیں اور پڑے یعنی اپنے وقت کے جو ہے وہ کا اولیاء اللہ میں ہیں اور ایک امام ہیں ایک مستحد ہے ان کا عالم دیکھیے کہ اور پھر امام آزما بنی کا رحمتہ اللہ تعالیٰ یعنی جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو عالم یہ تھا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کرتے تھے بٹھاتے تھے اور جب ان کے درد سے تشریف لے جاتے تو اپنے شاگردوں سے پوچھتے کہ یہ معلوم ہے تم کون اٹھ کر گئے نیچے تو حضرت ہم کو تو نہیں پتا کون تو, تو فرماتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ گئے یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر یہ چاہیں اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا تو اس کو سونے کا ثابت کر دیں گے تو یہ وہ شخصیت تھے تو یہ عالم تھا یہ اعلیٰ طرف ہی یعنی دیکھیے کہ یعنی اس قدر وہ یعنی مستحق اور اپنے وقت کے امام اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ یعنی باوجود اس کے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بہت آ, یعنی آ, چھوٹے تھے اور جب امام مالک سے ملاقات ہوتی ہے تشریف لاتے تو حضرت امام اعظم رحمتہ تعالیٰ اس طرح سے ان کا فرماتے کہ کھڑے ہو جائے چھوٹے تھے چھوٹے لیکن یہ حضرات بڑے اعلیٰ درد تھے اور ایک دوسرے کا اس طرح سے ادب اور احترام اور ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھا کرتے تھے تو غرض یہ کہ ان حضرات نے ہم پر بہت, بہت بڑا احسان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے قانون شریعت کو اور اسلامی قانون کو متفن نہ کیا ہوتا اور اس کے جو ہے یعنی طور طریقے اور اس کے قانون بضا نہ کیے ہوتے اور یہ سارے سوال ہی قرآن و حدیث میں موجود ہیں کوئی انہوں نے اپنے ذہن سے نہیں بنائے انہوں نے خود اپنی اختراع نہیں کی ہے بلکہ یہ سب کے معنی قرآن و حدیث میں اور پھر جو ہے یعنی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نظمین کے معمولات اور صارئین کے معمولات کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ قوامی مرتب کیے اور یہ جو دور تھا یہ ایسا تھا کہ جس میں اس کی ضرورت تھی اگر ایسا نہ کیا جاتا تو امت مسلمہ کا جو ہے شیرازہ بکر کر رہ جاتا اور اس طرح سے امت مسلمہ جو ہے ٹکڑیوں میں بٹ جاتی یہ انہی کا فیض ہے کہ الحمدللہ ایک سے جو ہے وہ دنیا میں اگر آپ کو ملیں گے تو انہی حضرات کے پیروکار ملیں گے مالکی حنبلی حنفی یہ سب اور تھے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آج ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مسلمانوں کو بردلا رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ ہمارا امام ایک ہمارا اقلام ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا حاکم ایک اگر آپ دیکھیں تو ان بےمانوں کے سیکڑوں امام ہیں ان بےمانوں کے سیکڑوں حاکم ہیں امام اگر ہاں ہے تو ہمارا ایک ہے رسول اگر وہ ہمارا ایک ہے تو بے جاگروں کو امام بنائے ہوئے ہیں کہ جو سب پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان ان کی کرتے ہوئے جو سے نقوصیاتہ ہو گئے ہیں ایک اور فرقہ نکلا آپ کو معلوم ہوگا اس دور میں اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتی ہے اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہلاتے ہیں ہم جماعت المسلمین ہیں ان کی ان کی اٹھا کر دیکھیں تو آپ اس میں لکھا لکھا ہوا آپ کو ملے گا فلا امیر نے اس کتاب کو لکھا ہوا ہے فلا امیر نے اس کتاب کو لکھا ہے میرے پاس کتاب ان کی مرتب کردہ آئی ہے تاریخ اسلام کہتا کہ تاریخ اسلام اگر صحیح طور پر ہے تو یہ میں نے جو مرتب کی ہے یہی صحیح تاریخ اسلام ہے اس کے علاوہ جتنی تباریف ہے شارف ہے وہ غلط ہیں یہ چودہویں صدی میں یہ پیدا ہوا ہے تو اس کی جو تاریخ ہے وہی سب سے ہے صحیح ہے بات سب جو ہے وہ غلط ہے اور اس کا نام بھی نکل گیا میں آپ کو بتلا اس نے اپنے آپ کو امیر لکھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ امیر ہو گیا اور دوسرے کے اس کے پیروکار کیا بن گئے مامور ہو گئے تو امیر یہ چوبیس صدی کا امیر ہے ہمارے امیر تو جو ہے وہ تیرویس صدی کے ہیں ہمارے امیر تو وہی ہیں کہ جو ہم جس کی ہم جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں بہرحال ہم نے جو ہے وہ ان حضرات کو جو مانا ہے یہ ہم ان کی جو پیاری کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو ہے صحیح سمت میں قدم رکھا ہے اور الحمدللہ ہم اسی لیے مذہب حق اہل سنت و جماعت کے حامل کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی مسلک پر اور اسی مشرق پر قائم قائم رکھتے واپس طالبان الحمد للہ